ایک شخص نے دو دکانیں تین لاکھ اور دو لاکھ میں خریدی تین لاکھ والی کا کرایہ تین ہزار روپئے آتا جبکہ دوسری خالی ہے زکات کس پر لگے گی اس کے علاوہ اس کا اپنا الگ کاروبار اگر اس نے دونوں دکانیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے دی ہیں مثلا ایک میں کپڑے کا کاروبار کرتا تو دوسری دکان میں اس نے کوئی دوسرا تجویز کیا کہ میں اس میں کوئی اور کاروبار کروں گا تو ان دکانوں پر زکات نہیں لگے گی جو دکان اس وقت چل رہی ہے اس میں جتنا مال ہے یا جو نقد مال جیسا کہ اس میں لکھا گیا کہ اس کے علاوہ بھی الگ اس کا کاروبار وہ تمام کاروبار اس کا مال جس پر اس کا قرض آنا ہے وہ یہ سب جمع کر کے اس میں سے ڈھائی فیصد منا کر دے دکان اگر اس نے کاروبار کے لیے رکھی بشرف یہ کہ پیسے پھسانے کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے تجارت کے لیے نہیں رکھی ورنہ تو مال تجارت ہو جائے گا تو اس پر دکان پر زکات نہیں ہوگی تمام دکان میں جو مال ہے دوسری میں جو مال یا اور جو کاروبار کرتا اس سب کو محسوس کر لے سب کا حساب لگائے اور اس کے بعد اس میں سے ڈھائی فیصد منا کر لے